مسئلہ سمجھیے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیے اس میں اطلاع ہے یہ دیکھیے یہ ایک آپ تیلی کھڑی کریں ادھر سے سورج نکل رہا ہے ادھر سے سورج نکلنے کے بعد جب سورج بالکل سر پہ آ جائے یہاں اس کا سایہ بالکل چھوٹا ہو جائے گا اس پر ایک لائن کھینچ دیں اب سورت جب ادھر آیا تو عوام تو اس کو کہتی ہے آ, کیا کہتے ہیں زوال حالانکہ اس کو زوال نہیں کہتے اس کا اصل نام ہے نصف نہار سورت جو بالکل سرد ایسے وقت میں سدے تلاوت کسی بھی نماز قضا ہو یا ادا ہو یہ جائز ہے ایک بات کا ہے بہت سے حضرات اس میں مسائل نہیں جانتے تو پریشانی ہوتی نماز جناز آ جائے ان کا زوال نماز جنازہ تیار اگر ہے تو اس وقت میں بھی پڑھا سکتے ٹھیک اب صورت ادھر سے ڈھلکا جب ڈھلک گیا اس کو کہیں گے زوال اب زور کا وقت ہو گیا اب یہ صورت ادھر جانے کے بعد میں اتنا چلا گیا اصل سائے کو چھوڑ کر کے اگر ایسے نا پہن یہاں نشان لگائیے یہ تو ایک مسل میں امام شافی کہتے ہیں کہ کے یہاں اثر کا بس شروع ہو جائے گا اور ہمارے امام صاحب کے نزدیک دو مسل ہے مزید اس میں ایک اور کر کے پھر نشان لگائیے اصل سائے کو چھوڑ کر دو مسل اگر ہو جائے تب ہماری یہ نماز اثر جو ہے وہ شروع ہوگی اس سے پہلے جائز نہیں اگر کوئی پڑھے تو اس کے نفل ہو جائیں گے لیکن اس کی اثر جو ہے وہ نہیں پڑے گا اور اپنے وقت میں اثر پڑے گا آپ کچھ پوچھ رہے تھے ٹریفک بھائی کو اشارہ کیا ہاں دی؟ جی دیکھیے اگر پچاس آدمی سفر کر رہے ہیں. پچاس کے پچاس اگر ڈرے پر سے کہیں گے گا گاڑی روکو کیسے نہیں روکے گا, گا اور یہ سعودی بازار تو اس میں داخل نہیں ہے مار ان کے اصول کہ اس کو نماز کے بعد گاڑی روکنی پڑے ٹھیک فرض کیجیے کہ کوئی ایسا بدتمیز ہے نہیں روکتا گاڑی ٹھیک تو آپ کوشش کریں کہ ایسے موقع پر حضور رہیں با بابزو رہنے, با رہنے پر نماز بیٹھ کر کے پڑھیں جب بیٹھ کر کے پڑھیں تو روکو اور سجود اشارے سے کریں اور اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر پھر اس نماز کو اٹھائیں تو نماز چھوڑنے کا گناگار نہیں ہو